بسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا على الله إلا الحق رسول ہن نبی الکریم المین سامع آئین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کا موضوع ہے حدیث کر پر تبصرہ اس حدیث پر تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی کچھ اشتیا بدبخ متاثر جاہل یا متجاہل خصوصاً اس فرقہ کے لوگ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 مدت سے دوست احباب کہتے رہتے تھے اور ناچیف کو بھی یہ خیال گزرتا رہتا تھا کہ اللہ تعالی کے دیو ہوئے علم کے مطابق توفیق کے مطابق ناچیس حدیث پر تبصرہ کرے اور جو اس کا مالحوم ما علیہ ہے وہ سب کھول لے حمد اللہ تعالی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 ہماری طرف سے الزام ہوگا اور ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ رہتی دنیا تک ہمارے اس اعتراض کا اگر تم سے کوئی جواب دے دے تو ہم اپنی شکست مان لیں گے اب سب سے پہلے یہ احاطہ الفاظ کرتے ہیں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 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں ساتوں روایات میں ایک ہی شخص آبی راوی ہیں اس کی اب یہاں پر جو لفظ ہے کتاب العلم ابن عباس قولا لما وسلم و لگ میں اپنے عباسن قول لمبن نبی یس اللہ وجہ قول کتاب اکتب لکم کتاب اللہ تو بلو بادر نبی صلی اللہ غلبا وائند کتاب اللہ قال فخو اللہ خورا جب نو يقول ان انضیت كل رضیت ما حال بین رسول الله وہ بین کتاب ہی صلی اللہ عبر عباس فرماتے ہیں جب آپ علیہ صلی کو آخری عجاب میں تکلیف زیادہ ہوگی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 بقال اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجم الخمی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بیماری شریف شدید ہو گئی خمیص والے دن اور وشال شریف ہے آپ کو معلوم ہے پیر والے دن خمیس جمعہ ہفتہ اتوار پیر آگے پھر جن لفظوں میں ذرا تبدیلی ہے اس کو غور کرنا ایتونی میں کتاب اللہ اختب القم کتابا تھا بن لن تبل آبادہ اب یہاں پر آبادہ بھی ہے لن تبلو ہے وہاں پر تھا لا تدلو فتح گاڑو صاحبہ میں جھگڑا ہو گیا ال ال بیت میں جھگڑا ہو گیا یعنی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ولا یم بغیر اندر نبی تنازع اور نبی کے ہاں جھگڑا مناسب نہیں فرق سمجھنا پھر آگے ہے پکالو حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قصد کے سبقت لسانی سے آپ سے کو کلام نکلا ہے یہ جو حجرہ کا معنی میں کر رہا ہوں افراد و قرآن اس نے جو ترجمہ کیا وہ حضر المریب ازا اتازال کا من غیر قص یہ حوالہ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 یہ اب ذہن میں رکھنا یہاں پر ہزار ریسٹورینٹ فقالو یہاں پر عمر کی بات نہیں ہے کسی خاص بندے کی بات نہیں ہے یہ قالو جمع کا سیرہ ہے جس کا مطلب ہے وہاں بیٹھے لوگوں نے کہا اب سب بھی ہو سکتے ہیں باغ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہے جمع اکیلے کی بات نہیں ہے یہاں فقال عمر نہیں آیا جب پیچھے عمر کی بات آئی قال عمر غالبہ جاڑو وہاں پر یہ لفظ ہے کہ ہزور پر درد و تکلیف غالب ہو گئی وہاں یہ لفظ ہے جہاں حاجرہ آ رہا ہے وہاں پر کالو ہے اور یہاں پر حاجرہ اخبار کے طریقے پر ہے اختیفام کے طریقے پر نہیں حاجرہ نہیں حاجرہ ہے آپ چلتے ہیں اگلی روایت پر یہ روایت ہے اکتیس اٹسٹھ کتاب الجیا ولم بالکل اسی طرح کی ہے باقی فتنازہ ولاجم بغیر اینڈ دا نبی این تنازع فقالو مالہ یہاں جی لفظ یہاں استفامیہ جملہ ہے قالو وہ بھی عمر نہیں ہے اکیلے سب انہوں نے کہا حاضر کیا پہلے صلاح السلام پر سب قتل سبقات ہو گئی بغیر قصد و راستے سے آپ کے منہ مبارک سے لفظ نکل رہے ہیں کیا اس دفعے منہ پوچھو حضور آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ کیا فرما رہے ہیں کیا بغیر قصد کے کیونکہ آواز مبارک تھی ہلکی سی تو سمجھ نہیں پائے کیا یہ بیمار بیماری کی حالت میں جو بغیر کس کے سبق لانی سے لفظ نکلتے ہیں یہ وہ لفظ بول رہے ہیں حضور یا کچھ اور مسئلہ ہے پوچھو تو, تو صحیح جا. اس طرف پوچھو کیوں آپ نے فرمایا ضرور نہیں مجھے چھوڑ دو پھل لدیا نا سی اخیر میں ماتا رہ اس کا فرق ہے پچھلی میں ایسا تم موڈ نہیں مجھ سے کھڑے ہو جاؤ ادھر ہے مجھے چھوڑ دو یہ تیسری ہے اب اس کا اور ماقبل والی کا فرق کیا ہوا تو بھائیو کہ اس میں ہزارہ خبر ہے اس میں احاجر استفام اور یہ بخاری میں ہضر کا لفظ صرف دو مقام پر آیا ہے ایک وہ ایک یہ سمجھ آ رہی ہے اللہ جانتا ہے علمان لکھا کہ یہاں پر صحیح جو لفظ ہے نا وہ احجر والے ہیں ہزر خبر والے نہیں ہیں ناشر کا دل یہی کہتا تھا کہ یہ راوی کی کوئی غلطی ہے جب ایک روایت میں احجر ہے تو اس میں ہجر کیوں آ گیا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 سفیان بن اجینا سے روایت کرنے والے قبیصہ راوی کو دیکھنا شروع کر دیا جو امام بخاری کے یہاں چیک ہیں یعنی امام بخاری جن سے روایت لے رہے ہیں. تو دیکھا ان کا نام ہے قبیشا قبیشا بن عقبہ اب جو ہماری تاجیب الکمال کی اسماعیل رجال امام مزی کی اسماؤ رجال پر کتاب ہے راویوں پر اس میں ان کے حالات کو دیکھا دو چار جملے سنا دیتا ہوں یا بن معین دنیا ہے الرجال کا مسلم امام فرماتے ہیں قبیسہ تو اصغر منی بے سنتیں کل تو لہو فما قصہ تو قبیسہ فی سفیان فقال ابو عبد اللہ كان كثير الغلط امام احمد بن حمل نے فرمایا کبیس راوی غلطیاں بہت کرتا تھا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 اب امام محمد بن حنبل کا اور قول وہ یا بن معین صاحب تھے جس وقت پچھلی بات کہی اب امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا قبیصہ بن رخوا ما ذکر بن به جب ان کا ذکر ہوا تو امام احمد نے ذکر ایسے کیا جیسے اس کی پرواہ ہی نہیں کی اور اس کو کسی کھاتے میں لکھا نہیں ہے اب خود یاحی بن معین کو کھول ہے کبیسا سے کافی کل حدیث سفیان سب رقل قوی فینسا میں امین ہو وہ سب <تصفح> یہ جرح مفسر ہے وہ نہیں ہے جرح مفسر ہے بن معین نے فرمایا کبیسا ہر حدیث میں ثقہ اور مضبوط راوی ہے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 یہ قبیسہ کی روایت میں ہے اور قبیسہ سفیان بن اجینا میں ضعیف ہے نئی بذاک القوی کل حد سے حد حاصن الحدیث کہیں گے لئی بذاک القوی وہ قوی نہیں جو سیکھا ہوتا ہے سفیان بن اجینا کی روایت میں حسن الحدیث ہے سدو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 یہ دوسری حدیث پر تبصرہ گیا اور تیسری بھی سنا دی اب چلتے ہیں جہاں اللہ اکبر تو پر یہ ہے چوالیس اکتیس کتاب المغازی میں اور چوالیس بتیس کتاب المغازی میں دو جگہ اس میں فتناز الجم بغی تنبی تنازع فقالو ما شانجر ما شان احجر یہاں پر بھی اب یہ دو روایتیں ہوگی جن میں استفاہم آیا تو اس کا مطلب ہے دو فقات کی مخالفت کی کم درجے کے راوی نے جس کا نام قبیصہ ہے اس کے بعد جناب یہ آگے جی تہتر چھیاسٹھ یہاں پر ہے کالا عمر ان نبی صلی اللہ وسلم غالبہ وجا حضور پر درد غالب ہو گیا اور تمہارے پاس پرانے مجید ہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے وقت تالافہ اہل البیس غور, غور کرنا ذرا یہاں پر لفظ کیا ہے اہل بیت آہل بیت نے اختلاف کیا وہاں پر بیٹھے ہوئے شور شرابہ اٹھا آہل بیت کے اختلاف میرے بھائیوں چار سو انتالیس پر بھی اختلاف اہل البیت آیا ہے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 شاہ کے مقابلے میں گئی بہت ہی ملعون شخص ہوگا جو اس کو دلیل بننا اسی وجہ سے ہمارے بہت بڑے امام ابن اثیر جزری انیہایا فی غریب الحدیث میں اسی حدیث کی شرح میں پرواتے ہیں کالو ماشانہ حجر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 ولا یج الخبارن اس کو خبر نہیں بنایا جائے گا فیقون امام فش <الْفُوش> اول حضیان یہ فوجیہ حضیان سے بن جائے ولقائل عمر ولا یزل ذلك قائل تھے حضرت عمر ان کا, پر ان, کا ان کا پر یہ گمان ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسی بات کہیں لہذا اب انہوں نے فرمایا کہ اصہ یہی ہے کہ یہ کہنا چاہیے یہ استفام ہے خبر نہیں ہے اور اللہ کے فضل سے نا چیز نے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 نمر تو بھائی یہ ان کا وام ہے ابھی آپ کو دکھا دیا روایات سامنے ہیں اصل چیز دلیل ہوتی روایات سامنے ہیں زیادہ سے زیادہ حضرت عمر سے اتنا آیا غالبہ ہوا حضور پر بیماری کا غلبہ ہے تکلیف بہت ہو رہی ہے جو باقی الفاظ ہیں وہ تو سب کے متعلق آ رہے ہیں لو کہیں آ رہا ہے کہیں ایک طرف آہل البید آ رہا ہے اور حضرت کا غصہ آہل بیت پر نکلنے کی بجائے حضرت عمر پر نکل رہا ہے خیر رہا ہے اسی کو دیانت داری کہتے ہو اہل بیت کیا اللہ ایسے ہی سبق دیتے تھے دوسری بات اس کے ہے سوال ہے دیکھو پوچھو حضور سے کیا یہ سب قتل لکھانی ہے یا حضور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 نشان کا لاحق ہونا یہ مذہب ہے یا نہیں آپ علیہ اللہ سلام نے دو رکھاتوں پر سلام فرما دیا مشہور روایت ہے ابھی اٹھتے ہیں یا رسول اللہ قسرتی سلا تم نے تھا نماز چھوٹی ہو گئی یا جناب بول گئے حضور فرماتے تو کلو لال قلم یقین کچھ بھی نہیں تھا نہ چھوٹی نہ بولنا صا بھی ارد کرتے یار کچھ تو ہوا آپ نے تو دو رکھاتے پڑی آپ نے کھڑے ہو کر پھر چار پڑھائی یہ صحیح صحیح روایات شیوں کے پاس بھی ہے سب کے پاس اب بات سمجھنا حضور کے عمل میں نسیان اور بھول آ سکتی ہے عمل میں بھول آ سکتی ہے زبان پہ نہیں آ سکتی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 اگر کسی نے شیعہ مذہب کی گستاخیاں امبیا کی پڑھنی ہیں تو میرا موضوع سنیں شیعہ مذہب میں معصومیت کی کہانی ہے سارا ادب کھل جائے گا سب ادب کی کہانی اور جو یہ ایک ظاہری جھوٹی ادب کی عمارت بنا رکھی ہے آپ کو اس ادب کی جھوٹی عمارت سے گستاخوں کے ٹولے کے ٹولہ نکلتے نظر آئیں گے ہو ہو ہو ہو کہیں کوئی اہل بیت کافر ہو رہا ہوگا کہیں اتنا اتنا بڑی گستاخیاں کہ حضور کا کارو حضور کے جو آل اولاد ہے کسی نبی میں یہ صلاحیت ہی نہیں کسی رسول میں یہ قابلیت ہی نہیں صلاحیت ہی نہیں استداد ہی نہیں لیاقت ہی نہیں کہ وہ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 بات کو سمجھنا یہ مذہب ہے ہمارا خطا اشتہادی غیر ارادی اس کا وقوع ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تم بھی فرما دیتا ہے اس مسئلے پر میری بات سمجھنا اس مسئلے پر یعنی مسئلہ کرتاس پر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 بھائی یہ اچمبے کی بات نہیں ہے اس کا وقوع موجود ہے ہمارا مذہب ہے ماتری دیا کا بیال مسلم سے خطا اتحادی ہوتی ہے ہمارے امام اعظم ابو حنی فردی اللہ تعالیٰ نے فقہ اکبر میں صاف لکھا کانت منہم زلات و خطایا میں بیال مسلم سے کوئی خطاء یعنی اشتہادی خطاء یہ ہمارا عقیدہ ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی برقرار میں رکھتا واج بھیج دیتا ہے تمبی کر دیتا ہے خبردار کر دیتا ہے وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے بات نہیں سمجھے لیکن مسئلہ ہے میں یہاں پر اس عقیدے کی بات منزبتری ہو رہی کیوں یہاں پر استفام ہے کیا کہہ رہا ہوں اور اگر تم ترجمہ کرتے ہو بہتی بہتی, بہتی باتیں حجر کا ہزار المریض کا ترجمہ کرتے ہو نعوذ باللہ من اللہ جس طرح تم جاہلا نا ترجمے کرتے ہو حضرت عمر پر الزام دینے کے لیے اے گرو ہو اور تم کہتے ہو کہ پنجابی جی پھر جب انہوں نے غصہفی کرنی ہوتی ہے نا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 میرے بھائی صاحب میاں نے بہت اچھی بات فرمائی کہ بیال ہے السلام آوار انسانی سے نہیں ہوتے رضا انسانی سے پاک ہوتے رضا اور جیل ہے آواز اور جی, جی مثلا تمہیں بیماری لگتی ہے نبیوں کو بھی لگتی ہے تمہیں کمزوری آ گئی ان کو بھی آ گئی تم بڑھے پا پہ آ گئے ان کو بھی بڑھے پا ہوتا ہے یا نہیں آتا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 کتاب لیا ایک قل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کتاب لکھ کر دینا چاہتے تھے جن میں جس میں احکام منسوخ ہوں ہوں واضح ہو جائیں اور اختلاف ختم ہو جائے اس پر امام خطوابی نے اعتراض کیا کہ یہ قول صحیح نہیں لگتا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 اور اس قول کے ساتھ کوئی دلیل بھی نہیں ہے اب جو دلیل والی بات ہے نا قول ہے وہ دیکھیں کیا یہ حضرت امام سفیاان بن اجینا کا قول ہے کس کا سفیان بن عجینا کا قول ہے جس طرح کے فتح الباری کتاب العلم والی حدیث کے تحت لکھا ہوا ہے بال الادا بن الجینا فرمایا حضور لکھ کر جیل دینا چاہتے تھے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 تیئیس ستاسی عناشہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض ہی ادعی لی ابا کے پاک فرماتی ہیں آپ علیہ السلّہ السلام نے مجھے فرمایا اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلاؤ حتی تو بتا تاکہ میں لکھ دوں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 اسی کو برا کہہ رہے ہو کیا جھڑکنے میں جاتے حضور لکھ لیتے کیا کرتے لیکن اور ہمارے لکھا ہے آپ علیہ اسلحہ اسلام نے لکھا کیوں نہیں لکھا اس لیے نہیں گمتے تو بہت ہیں ایک یہ بھی ہے حضور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 جاہل تمہیں اتنا پتا ہے کہ امر کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں جب آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ تونی جو کتاب ہے یہ امر کون سا ہے آپ کو معلوم ہے اصول فقہ شافعی کی دنیا میں مشہور مستند کتاب جمع الجوامع اصولی امام ابن الصبکی ردی اللہ تعالی عنہ کی اور اس پر شرح امام جلال الدین محلی رحمہ اللہ کی اور پھر ان پر حواشی اس جمع الجوامع پر دیگر شروحات حواشی چھبیس معنی عمر کے لکھتے ہیں کتنے کہ عمر کے چھبیس معنی ہوتے ہیں ان میں سے ایک معنی ارشاد ہے ارشاد کا لوگوں معنی ہوتا ہے رابری کرنا اصلی معنی ہوتا ہے رابری فرما اب میں ان کتابوں سے آگے پڑھتا ہوں کس میں رابری کرنا یہ میرے سامنے ہے ارشاد مثال پیش فرمائی جلال محلی نے وسطہ د شید مر کو اور اپنے مردوں سے گواہ بناؤ مسلمانوں اپنے معاملے پر ول مسلاحت فی ہے فرق بیان فرما رہے ہیں ندب اور ارشاد کا ول مسلحت فی ہے دنیا ارشاد میں جو امر ارشادی ہوتا ہے اس میں مسلاحت دنیوی ہوتی ہے دینی نہیں ہوتی جبکہ نسلاحت دینی ہوتی ہے اگرچہ کبھی دنیوی بھی ہوتی ہے یہ کون فرما رہے ہیں شیخ حسن اخار شہ خا تار حسنت تار وہ فرما رہے ہیں اے فلاسواب افی ہے جو عامری شادی ہوتا ہے اس پر چلنے میں ثواب نہیں ہوتا فین کوسے کا بے ہاں اگر اس سے اللہ رسول کے امر پر چلنا مقصود ہو اور ثواب لینا مقصود ہو تو پھر نیت کی وجہ سے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 سولہ معنی امر کے لکھ کر ارشاد اور ندم اور تعدیب کا فرق وہ بھی لکھ رہے ہیں امر کی واس میں جو یہی فرق آپ کو بیان دیا اب ہمارے امام ابن حجر اصلانی فتح الباری والے کرتبی وغیرہ یعنی ابولا قرطبی وغیرہ کیا؟ سے لکھ رہے ہیں امرا حق المعمر الجھات لیکن وحر المرہ تعالیٰ تھا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 ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار ولهذا عاش بعد ذلك أياما ولم يعاوذ أمرهم بذلك ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم جزدے بال امر بات سمجھ صاحب فتح الباری کتاب العلم والی حدیث کے تحت شرح لکھتے ہوئے ابو العباس قرطبی اور وغیرہ سے لکھتے ہیں فرمایا کہ یہ جو امر شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاؤ کتاب لاؤ یہ امر ارشاد کے لیے اور اس کی تائی سفیان بنو جائنا اور نا پرمائشہ کی اس حدیث مسلم سے ہوتی ہے حضور نے لکھنا چاہتے تھے خلیفوں کے نام اب خلیفوں کے نام لکھنا اس میں تمہاری دنیاوی صرف مصلحت تھی اللہ تاکہ جھگڑے سے بچ جائے اتنا بات تھی یہ امر وجوب کے لیے نہیں تھا حکم وجوب کے لیے نہیں تھا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 तो आपने क्यों फरमाई आपने दोबारा क्यों नहीं फरमाया चलो तुम्हारे पा कौले भरवे उमर रुकावट बने तुम्हारे इधर उधर तो हो गए चाहे हुए होंगे ना आखिर कभी घर में गए होंगे हर वक्त चार दिन पूरे हजूर के सराहने मुबारक या चार मुबारक के साथ तो खड़े नहीं रहे होंगे इधर उधर हुए होंगे तो आलबैद से फरमाते लाओ मैं लिख दू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 یہ امر شاد کا تھا اختیار کا تھا وجوب اور لزو والا امر نہیں تھا اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس عمل پر زور نہیں دیا اگر حضور زور دیتے تو کس کی ضرورت تھی سامنے رکنے کی اڑنے کی اگر کوئی رکتا اڑتا یا خدا خرچ کر دیتا اس کو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 دانا دشمن سے بدتر ہوتا ہے शेशार, शेशार। سمجھ نہیں آئی کیا گا میں امر پاک نے قرآن مزید یہاں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 رسول کے کام نہ آئے خدا کے کام نہ آئے خدا بھی کمزور ہو گیا رسول بھی کمزور ہو گیا علی بھی کمزور ہو گیا بیت بھی کمزور ہو گئے سارے کمزور ہو, ہو گئے شیو پھر صاف کہو جو اسلام ہے وہ خدا رسول کا نہیں عمر کا بنایا ہوا ہے خدا بھی دبتا رہا ہے عمر کے سامنے رسول بھی دبتا رہا ہے علی بھی دبتا رہا ہے یہ سب دب کر چپ کر گئے کہتے خدا ہو شرم کرو خدا سے بھی تقیہ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 تقیہ کرتا ہے خدا بھی ڈرتا ہے نا ان کا خدا بھی ڈرتا ہے رکھنا ان کا رسول بھی ڈرتا ہے کیوں یہ جی سمجھتے ہیں علی ڈرتا ہے اور علی خدا ہے یا خدا سے بڑا تو پھر خدا بھی ڈرتا ہے جب علی ڈرتا ہے علی کرتا ہے تو خدا کیا کرتے مسلمان ہو نہ قرآن رہا شیعہ ادھر کے پیچھے چلتے ہو نہ قرآن رہا ان کے اعتراض کو دیکھتے ہو نہ قرآن رہا نہ کچھ رہا اب ہمارا جوال سوال ہے تو جب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 اگر قرآن کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو رسول کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو خدا کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے آہل سنت بن جاؤ اور کوئی صورت نہیں ہدی سے پر تب سر کراس کہتے ہیں عربی میں کاغل تھا. تو کیونکہ حضور نے کاغذ مبارک مانگا تھا اس وجہ سے اس کو حدیث سے کہتے ہیں